سوال ہے کہ کریڈٹ کارڈ کے بارے میں ہے کہ حضرت میں نے ایک بیان سنا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ کریڈٹ کارڈ رکھنا اور استعمال کرنا جائز نہیں تب بھی جب کہ آپ کریڈٹ کارڈ کی مدت سے پہلے ہی پیسے ادا کر دیں اور انٹرسٹ نہ لگے یعنی سوت میں کریڈٹ کارڈ استعمال کرتا تھا اور بل آتے ہی ادا کر دیا کرتا تھا تاکہ سوت کا چانس نہ ہو مگر مذکورہ بیان سننے کے بعد میں نے اپنا وہ کریڈٹ کارڈ ختم کر دیا لیکن مجھے کچھ انٹرنیشنل ادائیگیاں کرنی پڑتی ہیں کچھ ایجوکیشنل فیسوں کے لیے یا کوئی اور کام میں نے ڈیبٹ کارڈ بھی استعمال کرنے کی کوشش کی مگر بعض ویب سائٹس ڈیبٹ کارڈ قبول نہیں کرتی ایسی صورت میں کیا حکم ہے کہ میں کریڈٹ کارڈ رکھ سکتا ہوں یا اس طرح کی رقوم کی ادائیگی کے لیے کیونکہ مجبوراً مجھے کسی اور کا کریڈٹ کارڈ استعمال کرنا پڑتا ہے جو کہ پریشانی کا سبب بن جاتا ہے برائے مہربانی شریعت کی روشنی میں کوئی حل تجویز فرمائے دیکھیں کریڈٹ کارڈ کیا ہے اور ڈیبٹ کارڈ کیا ہے اصطلاح ہے اکاؤنٹنگ ہے یہ کریڈٹ اور ڈیبٹ کریڈٹ کارڈ بنیادی طور پر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ابھی رقم اپنے اکاؤنٹ میں کوئی جمع نہیں کروائی فقط آپ کی تنخواہ کی بیس پر کسی ادارے میں آپ کی ملازمت کی وجہ سے آپ کو بینک یہ سہولت فراہم کرتا ہے یہ کریڈٹ کارڈ دیتا ہے کہ آپ اس کارڈ کے ذریعے خریداری کریں یا اس کو بطور اے ٹی ایم کارڈ کے طور پہ یوز کر کے کیش نکال لیں ایک لمٹ ہوتی ہے کہ ماہانہ آپ کی چند ہزار سے لے کے دو تین لاکھ تک جیسا آپ کا انکم اسٹیٹس ہے اگر آپ کی آمدنی زیادہ ہے تو اس حساب سے آپ کو کریڈٹ کارڈ پہ لمٹ زیادہ ملتی ہے آمدنی کم ہے تو کریڈٹ کارڈ پہ لمٹ کم ملتی ہے اب چونکہ آپ نے ابتدائی طور پہ بینک کو کچھ بھی دیا نہیں ہوتا پیسے جمع نہیں کرائے ہوتے تو وہ آپ کو بھروسے کے اوپر یہ کارڈ دیتا ہے اس لیے یہ کہلاتا ہے کریڈٹ کارڈ بیسکلی آپ اس کے مقروض بندے چلے جاتے ہیں جس قدر آپ اس میں قرضہ لیتے ہیں ماہ مہینے کے اختتام پر آپ کو بل فراہم کرتا ہے بینک کے جناب آپ نے یہ, یہ, یہ یہاں یہاں پیسے خرچ کیے کیونکہ اس کے اندر وہ سوپ کرنے کا ایک پٹی بنی ہوتی ہے اس کو سوپ جہاں کہیں بھی یوز کیا جاتا ہے اس کو رگڑنے کے بعد جو ہے اس میں کوڈ ڈالتے ہیں اور آپ خریداری یا پیٹرول پمپ پہ یوز کر سکتے ہیں بازاروں میں یوز کر سکتے ہیں کھانا وغیرہ کہیں کھاتے ہیں آپ وہاں پہ ہوٹلوں میں یوز کر سکتے ہیں تو بینک بعد میں آپ کو جب بل ایشو کرتا ہے چونکہ وہ جس جگہ آپ نے اس کریڈٹ کارڈ کو یوز کیا ہوتا ہے وہ لوگ بینک سے وصول کر لیتے ہیں اپنی رقم اور بینک آپ سے وصول کرتا ہے ایک مقررہ مدت ہوتی ہے کہ اس کے اندر اگر آپ نے مثال کے طور پر مہینے کے اینڈ پہ بل آیا اور اس کی آخری تاریخ دس یا پندرہ ہے اس دس یا پندرہ تاریخ کے اندر اندر اگر آپ نے اپنے کریڈٹ کارڈ کا بل یعنی جو آپ نے خرچے گزشتہ ماں کیے تھے وہ بینک کو ریمبرس کر دیے آپ نے ان کو پے آف کر دیے تو آپ کو کوئی سود مارکپ انٹرسٹ نہیں لگے گا اور اگر اس سے زیادہ وقت گزر گیا تو بینک آپ کو انٹرسٹ مارکپ سود چارج کرے گا جو کہ سود کھلانے والے کے زمرے میں وہ کریڈٹ کارڈ یوز کرنے والا آ جاتا ہے اور حدیث بعد میں سود کھانے والے کھلانے والے اس پر گواہی دینے والے اس کے دستاویزات تیار کرنے والے سب کو ایک سا فرمایا اور ان پر لانت فرمائی گئی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محرومی اور یہی نہیں بلکہ سود خور کے لیے یہاں تک وعید ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والے ہیں ایک حدیث بات میں اربا ربا سبعون نحوبہ سود میں ستر گناہ ہیں اقل ہوا یا اقف ہوا الرجل رجلا ہوا اوکا مکال صلی اللہ علیہ وسلم کم تر عذاب کم تر گناہ اس کا کیا ہے جو ستر گناہوں میں ہے سب سے خفیف اور ہلکا عذاب گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے تو تو اس قدر اس کی جو ہے وعید اور اس قدر یہ برا گناہ ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ کریڈٹ کارڈ کی جب درخواست دی جائے ایک تو بات یہ ہے کہ آپ وقت پر اگر ادائیگی کر دیتے ہیں تو ناسود کھلانے والوں میں سے تو آپ شامل نہ ہوئے مگر چونکہ جس وقت اس کی اپلیکیشن دی جاتی ہے جب کریڈٹ کارڈ کے لیے اپلائی کیا جاتا ہے اس وقت ایک بات ایک شک ایک کلاس کے اوپر آپ رضامندی ظاہر کرتے وہ یہ ہے کہ اگر میں وقت پر ادائیگی نہیں کروں گا تو اتنا فیصد اتنے پرسنٹیج سے میں بینک کو سود دوں گا تو یہ جو شرط ہے اس پر علماء نے فرمایا چونکہ یہ سود دینے پہ راضی ہو رہا ہے اس شک پہ سائن کر رہا ہے لہذا کریڈٹ کارڈ کا بنوانا ہی ناجائز ہوا سمجھ رہی بات کو یعنی اس سود کی ادائیگی کے لیے پہلے سے وہ راضی ہو رہا ہے کہ ٹھیک ہے اگر ایسی کوئی صورت ہوئی میں وقت پہ بل ادا نہ کر سکا تو میں اتنا فیصد سود دوں گا اب مسئلہ یہ ہے کہ جوں جو زمانہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے تو تو انسان کی ضروریات میں تبدیلی آتی چلی جا رہی ہے پہلے کسی کے گھر میں ٹیلیفون ہوتا تھا تو کسی کے گھر میں نہیں ہوتا تھا رشتے داروں میں پڑوس کا نمبر دیا جاتا تھا کہ بھائی پورے اگر بلڈنگ میں رہتے تو ایک فلور کے اوپر ایک گھر میں فون ہوتا تھا سبھی ان کے گھر میں جا کے فون سنتے تھے ٹھیک ہے کبھی فون آتا تو اس میں یہ بھی ہوتا تھا بھائی ابھی وہ گھر پہ نہیں ہے اس لیے کہ ابھی بلانا نہیں چاہتے تھے خیر یہ ایک الگ بات دور کی بات ایک فلور پہ ایک ہوتا تھا بعض اوقات دو دو فلور میں ایک ہوتا تھا اور وہ آس سارے اس کے گھر میں سے فون جو ہے سننے کے لیے آتے تھے کیونکہ کرنے کے لیے تو پھر پی سی ہو جانا پڑتا تھا اس میں پیسے لگتے ہیں اور زمانہ تبدیل ہوا تو ایک وقت یہ آیا کہ پیجر وغیرہ چلنے لگے کہ بھائی آپ کہیں پر بھی ہوں بڑے حیرت زدہ ہوئے ہم کہ جناب ایک پیجر قسم کی چیز آ گئی ہے کہ آپ کہیں پر بھی ہوں آپ کو وہ کمپنی فون کر کے آپ کمپنی میں فون کریں کہ فلاں پیجر نمبر پہ یہ پیغام بھیج دیں اس کے پاس ایس ایم ایس جیسا جو ہے ایک پتلی سی پٹی کی ایل سی ڈی ہوتی ہے اگر کسی کو یاد ہو تو اس میں ایک چھوٹا سا پیغام آتا تھا کہ آپ دکان پہ جاتے جاتے لنچ باکس ساتھ لیتے جائیے گا مثال میں دے رہا ہوں ایسے پیغام اس کو جاتے تھے لوگ بہت خوش ہوئے یار زمانہ کتنی ترقی کر گیا اس کے بعد سمجھ کہ منرل واٹر سے بھی بڑی بوتل کے سائز کے جو ہے وہ موبائل فون ہے۔ تو لوگ خوش ہو گئے یار کیا زمانہ آ گیا ہے کہ اب ہم باقاعدہ کہیں پر بھی بیٹھ کے ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں یہ موبائل فون آ گیا زمانہ بہت ترقی کر گیا پھر ہماری ضرورت اور وسیع ہوتی چلی گئی اس کے بعد پھر جتنا چھوٹا فون اتنے زیادہ پیسے گاڑی جتنی بڑی ہوتی ہے اتنی مہنگی ہوتی ہے فون جتنا چھوٹا ہوتا تھا اتنے زیادہ پیسے ہوتے تھے پھر زمانہ دوبارہ تبدیل ہوا اسمارٹ فون کا زمانہ آیا چار انچ کی سکرین کے پیسے کم پانچ انچ کی سکرین کے پیسے زیادہ اب آپ دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ ضرورت اور اس کی اہمیت اور اس کی قیمت میں فرق آتا چلا جاتا ہے اب پانچ انچ کی سکرین مہنگی ہوتی ہے دس انچ کا ٹیبلٹ پانچ انچ کے موبائل سے بازو سستا ہوتا ہے سات انچ کا اسکرین کا ٹیبلٹ کیونکہ اب اس کو آپ جیب میں رکھ کے موبائل فون کے طور پہ یوز نہیں کر سکتے اس کی ضرورت اتنی نہیں ہے جتنی ضرورت آپ کو پانچ انچ کی اسکرین کی موبائل, موبائل کی جو ہے سکرین والے کی ہوتی ہے تو جو چھوٹے سے بغیر انٹیرا کے فون آتے تھے سادے والے وہ کسی زمانے میں نو نو دس دس ہزار پندرہ ہزار کے بھی لوگوں نے لیے تھے اب دس دس بارہ بارہ ہزار روپئے میں پانچ انچ کی اسکرین کے فون آ جاتے. اب وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی انسان کی ضروریات میں آتی ہے کہنے کا مقصد صرف یہ تھا پوری بات سمجھانے میں تمہید کے اندر مقصد یہ ہے کہ ضرورت وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی ہے اب جن کا واسطہ پڑتا ہو کہ اگر کوئی باہر کی ایگزبیشنس آپ نے اٹینڈ کرنی ہے باہر کہیں آپ کے سفر آپ کا ٹریولنگ زیادہ ہے تو ظاہری باتیں آپ پیش کی اس کی ہوٹل بکنگ کراتے ہیں ظاہر ہر جگہ ہمارے نانی ماموں کا گھر نہیں ہوتا کہ ہم جا کے ان کے گھر پہ ٹھہر جائیں گے آپ کسی انجان شہر انجان ملک میں جاتے تو آپ کو ہوٹل چاہیے ہوتی ہے اس ہوٹل بکنگ کے لیے آپ کو پہلے سے بکنگ کرانی پڑتی ہے انٹرنیٹ کے ذریعے اب وہ انٹرنیٹ کی ویب سائٹ آپ کے ڈیبٹ کارڈ کو قبول نہیں کرتی اور ڈیبٹ کارڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس آپ کا کوئی کرنٹ اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے سیونگ کی تو اجازت دیں گے ہی نہیں کرنٹ اکاؤنٹ آپ کا کہیں کھلا ہوا ہے اس اکاؤنٹ کے اگینسٹ آپ نے ایک اے ٹی ایم کارڈ پلس ڈیبٹ کارڈ لیا کہ آپ اس سے خریداری کر سکتے ہیں مگر اس خریداری کے ایوز آپ کو بل نہیں آئے گا اس لیے کہ وہ آپ جو خریداری کر رہے ہیں وہ آپ کی رکھی ہوئی اکاؤنٹ کی رقم سے ہی کر رہے ہیں یعنی جو آپ کے اکاؤنٹ میں کھاتے میں آپ کے بینک میں پیسے پڑے ہیں آپ اسی کو استعمال کر رہے ہیں اب اس ڈیبٹ کارڈ کے آپ جو خریداری کر رہے ہیں وہ ڈیبٹ کارڈ بعض اوقات کسی ویب سائٹ پہ نہیں چلتا ہوٹل بکنگ آپ نے کرائی وہ آپ کے ڈیبٹ کارڈ کو قبول نہیں کرے گا اس کے لیے آپ کو چاہیے ویزا کارڈ اب ویزا کارڈ ہوتا ہے کریڈٹ کارڈ اب اس کریڈٹ کارڈ کو اگر ہم مطلق ناجائز ہی اگر فتویٰ اس کے اوپر رہے تو آپ کی زندگی کے بہت سارے کام جو ہے وہ رک جائیں گے اب یا تو ہم گناہ قرار دے دیں سب کو کہ بھائی جو بھی کریڈٹ کارڈ بنا رہا ہے باوجود ہے کہ وہ وقت کے اندر میعاد میں اپنی وقت میں پیمنٹ کر لیتا ہے اس کے باوجود اس شک پہ سائن کرنے کی وجہ سے اگر اس کو ناجائز ہو کہ جس شک پر اس نے اس بات پہ رضامندی کا اظہار کیا تھا کہ اگر وقت کے بعد میں نے پیمنٹ کی تو میں سود دوں گا تو جامعہ اشرف مبارک پور انڈیا میں علماء کرام جو وہاں مجلس سے شرعی قائم ہے اور وہاں پر یہ مختلف سیمینار قائم ہوتے ہیں کہ جدید مسائل کے حوالے سے جن مسائل پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے تو وہاں پر ایک سیمینار سن 2007 میں دس گیارہ اور بارہ مارچ کو یہ فقی سیمینار چودہواں فقی سیمینار تھا جامعہ اشرفیہ مبارک پور انڈیا میں اور اس سیمینار میں پانچ اکابر علماء جس میں العلوم مفتی عبد المنان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور عزیز ملت علامہ الحفیظ مصباحی صاحب شیخ القرآن عبداللہ خان عزیزی صاحب علامہ محمد احمد مصباحی صاحب اور علامہ عبد الشکور مصباحی صاحب یہ پانچ اکابر علماء اور صاحب مجلس جو اپنے آپ کو عاجزی کی وجہ سے انہوں نے دیگر اصاب میں اپنا نام لکھا مفتی نظام الدین رضوی صاحب دامت برکاتم العالیہ اور اس کے علاوہ تقریبا جو اسماء لکھے ہیں ٹوٹل علماء کے تقریباً بانوے اسماٮٔے تو بانوے علماء کرام نے اس سیمینار کو اٹینڈ کیا اور اس فیصلے پر جو فتویٰ صادر فرمایا جس فیصلے پر وہ متفق ہوئے وہ یہ ہے کہ اس بارے میں یہ سوال زیر بحث آیا کہ کریڈٹ کارڈ لینے کے وقت یہ معاہدہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے اگر کارڈ ہولڈر خریداری کرے اور مقررہ مدت مثلا تیس دن کے اندر بینک کا دین یعنی قرض ادا کر دے تو اسے کوئی زائد رقم نہ دینی ہوگی اور اگر ادائیگی اس مدت اس مدت سے زیادہ ٹال دی تو ایک مقررہ شرح کے حساب سے یعنی پرسنٹیج کے حساب سے زائد رقم بھی دینی ہوگی کارڈ لینے والا اس شرط کو قبول کرتا ہے کہ اس شرط کی ایک شک جائز درست ہے دوسری شک درست نہیں بلکہ شرط فاسد ہے یعنی جو میں نے آپ کو ایک شک تمید میں عرض کی کہ جو ہے اس بات پہ راضی ہوتا ہے کہ اگر میں نے وقت پہ پیمنٹ نہیں کی تو میں سوت دوں گا وہ شرط فاسد ہے تو کارڈ لینے والا اسے قبول کر کے گناہ گار ہوگا یا نہیں جبکہ اس کا عزم یعنی پکا ارادہ یہ ہے کہ میرا عمل صرف پہلی شک یعنی مقررہ مدت کے اندر رقم کی ادا کر دینے پر ہوگا بحث میں کے بعد اس حل پر اتفاق ہوا کہ چونکہ اصل گناہ زائد رقم دینا ہے اس کی وجہ سے اس کی شرط قبول کرنا بھی گناہ ہوتا ہے یعنی میں اس بات کو قبول کر لوں پہلے سے کہ محسوس دوں گا اگر ایسا ہوا تو لیکن یہاں اس کے ساتھ ایک شرط ایسی بھی ہے جو زائد رقم دینے سے خالی ہے اور عاقد کا عزم یعنی پکا ارادہ اسی پر عمل کا بھی ہے اور فی الواقع یعنی جو حقیقت میں ایسا ہوگا اسی پر عمل اسی پر اس کا عمل بھی ہوتا ہے ساتھ ہی اسے سکوت خطر طریق وغیرہ کا بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے یعنی راستے کا امن ملتا ہے اتنے پیسے آپ لے کے آپ کو گھومنا پڑے اس سے بھی حفاظت ہو جاتی ہے کریڈٹ کارڈ کے استعمال کی وجہ سے اس لیے خلاف عزم محض یہ لفظی یا تحریر تحریری شرط گناہ نہیں تو یہ فیصلہ ہے کہ اگر اس شرط کو اس عزم مصمم کے ساتھ وہ سائن کر دیتا ہے کہ اگر مدت مقررہ کے بعد میں پیمنٹ نہیں کروں گا بلکہ مدت کے اندر اندر پیمنٹ کروں گا اس شرط کو اپنے دل میں پکا ارادہ کر لے کہ جب بھی کریڈٹ کارڈ کا بل آئے گا میں ٹائم کے اندر اس کی پیمنٹ کر دیا کروں گا ڈیلے نہیں کروں گا تو اس عزم کی وجہ سے اگر وہ اس کلاز کے اوپر سائن کر بھی دیتا ہے کہ اگر میں لیٹ کرتا ہوں تو سود دوں گا اس چیز پہ تو یہ حقیقت سود پہ رضامندی نہیں ہے بلکہ یہ اس کی ایک مجبوری ہے کہ اس کے فارم کے اندر یہ شرط لکھی ہے اس شرط کو وہ نکال نہیں سکتا لہذا اگر پکا ارادہ رکھتا ہے کہ میں وقت کے اندر اندر پیمنٹ کر دوں گا تو اس پکے ارادے کی صورت میں اسے کریڈٹ کارڈ بنوانا اور اس کو استعمال کرنا شرن جائز اللہ ہے اللہ تعالیٰ آلو. گزشتہ فکری مذاکرے میں ایک سوال آیا تھا کہ کریڈٹ کارڈ کے حوالے سے اس پر مزید ایک اور ایک اور سوال آیا ہے وہ یہ ہے پہلے میں اس کی تھوڑی سی تمید تمہید وہ بات عرض کر دوں کہ کریڈٹ کارڈ بنوانا وہ کیا ہوتا ہے کریڈٹ کارڈ گزشتہ گزشتہ فکری مذاکرے میں میں نے عرض کی تھی یہ بات کہ کریڈٹ کارڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک کارڈ ہوتا ہے وہ بینک کی طرف سے جاری ہوتا ہے کریڈٹ اس لیے کہتے ہے کہ اس میں آپ مقروض ہوتے ہیں آپ کو ابتدا ان جو ہے وہ کارڈ اس طرح دیا جاتا ہے کہ آپ اس کو خرچ کرتے ہیں اس کے ذریعے خریداری وغیرہ کرتے ہیں پیسے پے ٹی ایم کے طور پہ کیش بھی نکال سکتے ہیں اور ایک وقت کی لمٹ ہوتی ہے اس وقت کی لمٹ کے اندر جب آپ اس کی پیمنٹ کر دیتے ہیں تو آپ کے اوپر سود نہیں لگتا وہ ایسا قرض ہے کہ جس کو مثلا تیس دن ہے پینتالیس دن ہے اس کے اندر اندر ہے. اس معیاد کے اندر اگر آپ پیمنٹ کرتے تو سود نہیں لگتا مگر اس میں خرابی کہاں آتی ہے جس کو علماء نے ناجائز کہا فرمایا بنانے کے حوالے سے وہ خرابی یہاں آتی ہے کہ جب اس کی درخواست ہم دائر کرتے ہیں اپلیکیشن جب فارم فل کرتے ہیں اس کا تو اس کے اندر ایک بات لکھتے ہیں کہ اگر میں نے پیمنٹ دینے میں تاخیر کی تو میں سود دوں گا تو یہ سود دینے پہ رضامندی ہے اور ایسی شک پہ سائن کرنا شرم جائز نہیں ہے مگر چونکہ بات یہ ہے کہ مجلس شرعی کے جو ہندوستان میں جو جامعہ شف مبارک پور انڈیا میں واقع ہے اس کے حوالے سے میں نے یہ مسئلہ عرض کیا تھا کہ چونکہ کئی ضروریات ایسی ہوتی ہیں جو انٹرنیٹ کے حوالے سے آپ سفر وغیرہ کرتے ہیں ایک مثال میں نے دی دی کہ جیسے آن لائن ویزا لینا آن لائن ہوٹل بکنگ کرانا اور دوسرے سے معاملات ہوتے ہیں کوئی چیز خریدنا دوسرے ملک سے تو اس میں آپ کو آن لائن پیمنٹ کرنی پڑتی جس میں آپ کا ڈیبٹ کارڈ نہیں چلتا جس کے لیے آپ کو کریڈٹ کارڈ ویزا کارڈ کی ضرورت ہوتی ہے تو اس وجہ سے علماء نے یہ اجازت مرحمت فرمائی کہ اس شک پر اس نیت کے ساتھ اس ارادہ مصمہ کے ساتھ اگر وہ سائن کرتا ہے کہ میں اینی ہاؤ پیمنٹ ڈیلے نہیں کروں گا میعاد کے اندر پیمنٹ کر دوں گا تو اس صورت میں اس ارادہ مصمہ کو دل میں رکھتے ہوئے اگر وہ اس شک پہ سائن کرتا ہے تو حقیقتن وہ اس کا ارادہ کرنے والا نہیں کہلائے گا بلکہ وہ اس کی ایک مجبوری ہے ایک مفتی صاحب نے مجھے مزید اس کے اوپر ایک بات نقطے کی ارشاد فرمائی کہ اگر وہ اس شک کے اس فارم کے فل کرنے کے ساتھ ساتھ اگر ایک لیٹر بھی بینک کو ساتھ میں لکھ دیتا ہے کہ کسی بھی صورت میں بینک کو سود نہیں دوں گا تو یہ گویا اس کا اس زہر کا دریاگ ہو جاتا ہے یعنی ایک طرف سے وہ کہہ دیتا ہے کہ میں نہیں دوں گا آپ لکھ رہے ہو آپ کے فارم میں سے میں کاٹ نہیں سکتا تھا اس شک کو اس کلاس کو لیکن میں یہ آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں کہ میں سود نہیں دوں گا ٹھیک ہے اب مزید اس کے اوپر ایک سوال آیا اور میری معلومات میں بھی اضافہ ہوا ہے کہ ڈیبٹ کارڈ اگر ویزا بن سکتا ہے یعنی ویزا کارڈ بن سکتا ہے تو کیا پھر بھی کریڈٹ کارڈ کی سود کی شک پر دستخط کرنا جائز ہوگا اب ڈیبٹ کارڈ کیا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں جو رقم رکھی ہوئی ہے آپ کے بینک اکاؤنٹ میں اسی کو آپ استعمال کر رہے ہیں اپنے پیسے کو استعمال کرنے پہ تو کبھی بھی کوئی نہیں کہے گا نا کہ اس پر سود دیں گے ظاہری بات ہے اس میں تو جب آپ کا اکاؤنٹ زیرو ہوا تو وہ چلنا ختم ہو گیا جیسے آپ کی جیب میں پیسے ختم ہو گئے تو اب اس کا اس رقم کا اب استعمال جب وہ ہے ہی نہیں تو استعمال کہاں سے کریں گے تو اگر ڈیبٹ کارڈ ویزا کارڈ کی صورت اختیار کر سکتا ہے کہ جو ان کے اپنے اصطلاحات ہوتی ہیں کارڈ کے حوالے سے اور اگر وہ وہی کام کر سکتا ہے ڈیبٹ کارڈ تو اس صورت کے اندر پھر کریڈٹ کارڈ بنانے کی اس شک پہ سائن کرنا جائز نہیں ہوگا پھر یہ سود دینے پہ رضامندی کرنا ہی ظاہر ہوگا تو یہ میرے اس سوال کے جواب کا زمیمہ بھی ہے اس سوال کے جواب کی تصحیح بھی ہے اور یہ جو میری معلومات میں جو اضافہ ہوا ہے اس حوالے سے یہ ضروری وضاحت میں سمجھتا ہوں کہ یہ کر دینا مناسب تھا جو سوال کرنے والے سائل کا بھی میں بہت مشکور ہوں کہ جنہوں نے میری معلومات میں یہ اضافہ کیا ہے اور اس بات کو آپ تک اور سوشل میڈیا پہ بھی ان اللہ اسی طریقے سے یہ پہنچا دی جائے گی واللہ اللہ تعالیٰ عالم.